السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نوربا اللہ نوربا تمام شامین برادران سب کچھ کرتے ہیں ہمارے سلیہ دس کتاب دع شریف میں صدر نمبر چھ سو ہے چھ سو انیس روز سب تک کی درست تعداد اور دو شخص اوراد فتح کی درست کی تعداد اور فتح میں سما سمال رسم ہے اسمال رسم میں گیارہواں سے مقدس یا جباروں کی لغوی تحقیق اور اس کی معنی و تو جہات اس سلسلے میں جو ہے دو درسابوں کو دے چکا بھی تیسری درسیں تو الجبار جو ہے پانچواں کتاب نقطہ جو ہے الجبار کے معنی لکھا ہے الجبار جبر او الکشری اور تنظ و ارادہ ہو و یوجبر المیزان میں جو ہے انہوں نے جلد نمبر انیس سو رہا نمبر تیئیس کے ذر میں لکھا ہے تو الجبارے اس کے کئی معنی پہلا معنی یہ ہے یا تو جبرل کا سے ہے یعنی ٹوٹے ہوئے ہڈی کو جوڑنا ہے یعنی ایک معنی میں یہ ہے یا جو اوز تن حض ارادہ تو یا وہ ہستی الجب یا جبارک جب معنی جو اپنے ارادے کو نافذ کرتا ہے اور جس پر چاہیں اپنے ارادے کو مسلط کرتا ہے اور اس کی مرضی پر نہیں چھوڑتا یہ تو دو, دو معنیٰ فرمایا جی کہ منجب من ریل کا سر سے ہو ٹوٹے ہوئے ہاں ہڈی کو جوڑنے کے معنی میں بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے کے معنی میں یا وہ سست جو تن بھیج ارادہ تھا ہو جو اپنے ارادے کو مسلط کرتا ہے نافذ کرتا ہے وہ جزب العلامیہ شاہ اور جس پر پرچہ مسلط کر دیتے ہیں جس پر اور اس کی مرضی پر نہیں چھوڑتا جس پر چہ اپنے ارادے کو نافذ کرتا ہے اور جس پر پرچہ اپنے ارادے کو مسلط کرتا ہے ہاں جی یز العلامہ شاہ اور اس کی مرضی پر شاذ کی مرضی پر محکوم کی مرضی پر نہیں چھوڑتا اس معنی میں چھٹی کتاب جو کتاب روح العروہ شیشر اسماع الملک الفتح یہ طالی شہاب الدین ابوالقاسم ہیں ان کی کتاب کے سوا نمبر تپن پہ ہیں یہ کتاب اصل فارسی میں ہے اس کو بدھا نے جو ہے وہ اردو تجمہ میں اس کا نقل کرا تو انہوں نے فرمایا ہے کہ اس اسم کے معنی کے بارے میں اہل لغت میں اختلاف ہے باج نے کہا ہے کہ یہ اسم مشتق ہے ازل نخلۃ جبارتن طالت ان انل یعنی کھجور کا درا جو کہ کافی بلند ہے اونچا ہے اور انسان کا اس کے پھل تک پہنچ نہیں پہنچتا اور انسان جو ہے اس کے پھل تک جو ہے تالت عیدی اور انسان کا جو ہے یعنی اس کے پھل تک پہنچنا مشکل ہے اور انسان اس کے پھل تک نہیں پہنچتے انسان اس کے پھلتے بہت زیادہ اونچا اس پر چڑھ نہیں سکتے اور اس کے پھل نہیں اتار پاتے اس طرح کے عرب میں بہت اونچے کھجوروں بھی ہوتی ہے اس کو بھی عرب نے جو ہے ضبار سے تعور کیا باضم ضبار سے مشتاق ہے نخلتون جبارتون سے اور یہ اس وقت نخل درخت کھجور کے درخت کو جب اس وقت کہتے ہیں جب وہ اتنا بلند ہو کہ لوگوں کے ہاتھ کے اس کے پھل تک لوگوں کی دست انسان کی دست بہت مشکل ہے نہیں پہنچتا اور اب ایسے درخت کو نخلتم جبارتون کہتے ہیں اس لحاظ سے جو ہے جبار اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہونے کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ افہام و افہام و اقول خاص و عام انسانوں کی جو ہے افہام و افہام و عقول خاص و عام جنس و انس و سکا ارض و سماویہ کن ہے جلال و جمال و خلا و بادشاہی او نرس یعنی اس کو مدد دین دینے بہت اونچا درخت سے تجویز دینے کے صرف میں جب بار کا جب اللہ تعالیٰ کے نام یہ رکھیں تو پھر اس سمے مانا یہ ہوا کہ انسانوں کے عوام ہاں جی فہم اور وہم اور عقل خاص دنیا کے جو آخر لوگ ہیں حقول خاص ان کے عقل بھی و عقل خاص و عام خاص لوگوں کی جو بڑے الحکمت ہیں ہاں جی بڑے علم والے ہیں ان کے عقل بھی عام عام عوام کی عقل بھی جنس سو ان تمام انسانوں جنات جنہوں کو جنات کے عقل و ہم بھی بسکا نے عرض و, و سماں تمام آسمانوں میں رہنے والے فرشتے اور زمین میں رہنے والے فرشتے اور انسان جنات کسی کا بھی ذہن اور فہم اور عاقل کون ہے جلال و جمال خدا بند اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال و خدمند اس کی بادشاہی کی حقیقت کو نہ سمجھ سکے اس تک نہیں پہنچ سکتا اس کی حقیقت تک نہ کما کہوں تو نہیں پہنچ سکتا اور نہیں سمجھ سکتا انسانی آخر اس کا ادراک نہیں کر سکتا ہے ایک یہ معنی بعد نے کہا ہے جبارن اور جبارن جو ہے سے ہے اس کا معنی ہے پھر یہ صلاح اور اس کا معنی صلاح اور دن یعنی صلاح اور دن کار وقت عن لسکن شاہ لسکن اصلاح ہے بگڑے ہوئے چیزوں کو اصلاح کے معنی میں حق جل والہ اللہ تعالیٰ کے موصلی ہے کار بندگان اللہ تعالیٰ بندوں کے بگڑے کاموں کو بنانے والا کی ذات ہے یعنی کاموں کی اصلاح کرنے کے معنی میں جبر جبار, جبار کے معنی میں اس لحاظ سے الجبار جل جلال یعنی بندوں کے کاموں کے اصلاح کرنے والا اور جو ہے ان کے بگڑے ہوئے امور کی اصلاح کرنا و شدہ مراتے اللہ تعالیٰ کا اور یقیناً اس میں تو یہ معنی بھی درست ہے اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو بندوں کے بگڑے ہوئے کام مدوز کرتے بندہ ڈاکہ لا لاش کرتے ہیں اور دعا کے ذریعے سے عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو پھر شبھا دے دیتے بہت سے لوگ جو ہے مالی پریشانی میں شدید پریشانی میں ہوتے ہیں جہاں سے وہ کوئی چیز مانگا ہاتھ میں، کوئی چیز نہیں دیتے پھر آگے اللہ تعالیٰ کوئی کوئی راستہ کھول دیتے ہیں اور اس بندے کو اس پریشانی سے اس مشکل سے نجات دلاتے ہیں حقیقت میں بندوں کے جو ہے کالثات ان کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے والا اس کی اضلاع کرنے والا بلا شک شبہ اللہ کے ذات ہے اور یہ جا جب بارو اس معنی میں اس لحاظ سے یہ سن جو ہے جمالی معنی رہتے ہیں۔ بعض گفتین بعد نے کہا ہے جبر تو علام سے ہے اور معنی اور کا دنس برکاری نے کہا یہ جو ہے جبر تو اللّ سے کسی کام پر کسی کو مجبور کرنے کے معنی میں اور معنی و فرطمین اس کا معنی کیا ہے ایک راہ کا دنس برکاری کسی کو کسی کام پہ مجبور کرنے کے معنی میں اور دوسرے بندے کو اس کی مرضی پر اختیار پہ نہ چھوڑنے میں بلکہ اللہ خود جو چاہیں وہی کام بندے سے لینا کروانا اس معنیٰ میں اور انشاء اللہ تعالی کے نظام میں کائنات جو ہے نظام ایسے ہی ہے اللہ نے جیسے طے کیا اسی طرح سورج کو اسی طرح نکلنا ہوگا ٹائم پہ طلوع ہونا ہوگا ٹائم پہ غروب ہونا ہوگا چاند ٹائم سے طلوع ہونا ہوگا ٹائم پہ چلو عرب ہونا ہوگا تمام سیارات کو جو ہے ٹائم پہ طلوع ہونا ہے ٹائم پہ غروب ہونا ہے دن رات اپنے ٹیم پہ آنا ہے ٹائم پہ جانا ہے یہ سب جبر تو ہی سے ہے اللہ سب کو اپنے عمر تک سے ہاں جی مبین نے راستے پہ معیش اخص کیا ہدایت کیا اور وہ سب اسی پر چلنے پہ مجبور ہے انہیں سارے سوزن اس میں اختلاف کی انکار کے کسی کو گنجائش نہیں تو یہ اس معنی میں بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ہی جبر ہے کسی اور کو یہ حق پر یہ تصرف اس کائنات کے کسی شے میں بھی نہیں ساتوان جو ہے اس کتابِ لوام البینات ہاں اس طالف امام فخر الدین راضی ہیں انہوں نے بھی اسماء الحسنیہ کی واضح شرح لکھا ہے تو وہ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا العزیز الجبار یعنی اپنے بارے میں حسنِ میں اللہ عزیز ہوں ہر چیز پر غلبہ والا اور جبار ہوں سورہ حشر کے جو ہے علم سے ہے آپ اس فرماتے ہیں وفی ہی وجون یعنی اس کے مختلف معنی اس قسم کے مختلف ہیں معنی ہیں اور آپ اس کے جو ہے تین چار معنی تین معنی اس کے ذکر کرتے ہیں الزی العلی الزی تو وہ بلند مقام و ذات جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب بار کے معنی کے یہ ہاں جی العالی الاََََََََََ نَل وہ بلند مقام و ذات جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اس معنی کے لحاظ سے عرب کہتے ہیں نخلۃ جبارتون جب پہلے بھی ذکر ہو گیا جب بہت لمبا اور اونچا ہو جاتا ہے کھجور کا درا اور اس کی شاخوں تا انسان کا ہاتھ نہ پہنچے تو اس وقت اللہ بولتے ہیں کہ نخلۃ الجبارت اللہ بھی اس معنی میں کہ وہ بلند مقام مرتبہ والد ذات جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا انسانی عقل فہم شو ومن اور اسی معنیٰ میں ہے اقول و تعالیٰ ان نفیحہ قوم جبارین سرمادہ نمبر بائیس میں کہ اے اظما خالہ تفصیل و مہم بقیت قوم عاد یہ جو ہے قوم جبارنرت بقیت قوم عاد کا جو ہے باقی مند لوگ ہے قال و رجل جبار اذا اداکان متعظم متقبر لا ولا تو وَلَا يَنْقَادُ الْيَحَدِ تو فرماتے ہیں جبارین جو ہے بہت عظیم و بڑے لوگ اہل تفسیر نے کہا کہ اس سے مراد قوم عاد کا باقی ماندہ لوگ ہیں رج الجبار جب عور بولتے ہیں تو شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے رجل الجبار جو خود کو بہت بڑا خیال کرتا ہے اور متکبر شخص ہے یعنی تکبر کرنے والا وہ کسی کے سامنے نہیں جگتا اور نہ کسی کے احتیاط کرتا ہے یعنی خود سر شخص اور وہ اپنی اس تکبر کی وجہ سے اللہ کے محلوب پر ظلم کرتا ہے لیکن جو ہے اس معنی کے لحاظ سے جب اللہ کو جبار کہتا ہے تو یہ معنی دیتی ہے کہ انسانی سوچ اللہ کو جبار سے مراد یہاں پر پھر اس معنی کے لحاظ سے اس لغوی معنی کے لحاظ سے اللہ کو جب الجبار کہیں گے تو اللہ کو ظلم کرنے والا یہ معنی تو نہیں کر سکتا ہے نوض اللہ تو یہاں کون جو معنی مناسب ہے معنی کے لحاظ سے تو اس معنی کے لحاظ سے یہ معنی دیتی ہے جب مام اللہ کو یاد عبار کے پکارتے ہیں تو یہ کہ انسانی سوچ اس کی عظمت کے ادراک سے عجزش ہے ہاں جی اور نہیں انسان انسانی نگاہیں اس کی عظمت کا ادراک کر سکتی ہیں اور نہیں اس کے جو ہے کون ذات کا اخلاق کے عقل کے رسائی ہے اس کے ذات کا اور نہ علماء کے علوم اللہ تعالیٰ کے تجلیات کا جلوہ دیکھ سکتا ہے ہاں جی تو اس معنی کے لحاظ سے یہ اسم اللہ کے صفات تنظیم میں سے کہ اللہ ایسا پاک و ذات ہے ہاں جی کہ جس کے کن ذات کے تک انسان آخر نہیں پہنچ سکتا نہ اس کی تجلیات کے علماء اس کی تجلیات تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ جو انسانی عقل اور شعور اور نگاہیں اللہ کی عظمت کا ادراک کر سکتے ہیں یہ اس لحاظ سے یہ معنی ہے۔ اور دوسرا معنی جو فرماتے ہیں الجبار معنی بے معنی المسل امور اس کے لیے بھی جبار بولتے ہیں یار آپ بولتے ہیں جبرۃ القاصرہ اضاء الصلاح تہ ہے اس معنیٰ میں جبار کے معنی المسلِ کاموں کا اصلاح کرنے والا اور آپ بولتے ہیں جبرد القصلہ جبرت القصلہ غنی میں نے ٹوٹے ہوئے ہڈی وغیرہ کو میں نے درست کیا اصلاح کیا یہ مانا دیتا اور اللہ کے پیارے نبی سے منقول لعاؤں میں سے یا جابر کل اللہ یہ نے دعا فرما اللہ کو ادب کر کے یا جابر کل اللہ یعنی ایج ہر ٹوٹے ہوئے چیز کو جوڑنے والا ہر بگڑے ہوئے کام کو بنانے والا ہاں جی ہر وہ اس معنی میں بھی جبار جب آتا ہے اور اللہ کے پیارے نے بھی شیدھوا الجبار کا دوسرا معنی کاموں کا اصلاح و درستی کرنے والا اسی سے ہے ہاں جی اسی اسی معنی سے جب کہا جاتا ہے جبارت الکاثر یعنی ٹوٹے ہوئے ہڈی کے اصلاح کی اور اس سے ٹھیک کیا تو اللہ بھی جو ہے یقن بندوں کے کاموں کے اصلاح کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی کے ذات ہے اس معنیٰ تیسرا معنی ہوسالص یقون الجبار من المن جب بر الکضا اے اکراہ الام ارادہ تیسرا معنی یہ یعنی کسی کو اپنے ارادے و حکم کے مطابق چلنے پر اجرا و جبر کرنے والا مجبور کرنے والا یعنی مجبور کرنے والا اجب رہ زیادہ استعمال نسبت بے جب برکھے بر کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اجبرک لواظ اکراہ کے معنی میں زیادہ استعمال ہے جب برقِ استعمال نہیں تو اس لحاظ سے یعنی ٹوٹے ہوئے جب کہ جب برہو من الجبر الجبر الکشر و الفقیر من من اجبرحو یعنی جب ٹوٹے ہوئے چیزوں کے بارے میں یہ لفظ جو ہے جب برو کیسے مادے سے فیل سے زیادہ باب تفیر سے زیادہ استعمال ہے مجبور کرنے کے لیے اجبر و باب افعال سے زیادہ استعمال ہے یہ بھائی ہمارے لیکن دونوں چھٹوں میں پھر جو ہے معنیٰ پھر وہی البا بن جبر جب برہو اللہ کا کسی کام پہ مجبور کرنا دوسرے کو مرضی اور اختیار پہ نہیں چھونے کے معنیٰ یعنی ٹوٹے ہوئے ہڈی کو جوڑنے اور بدحال فقیر کے احوال درست کرنے کے معنی دینے کے لیے جب برو کا لفظ زیادہ استعمال ہے اجبرہ غلط اس لحاظ سے الجبار اللہ کی تعالیٰ کے صفت کے طور پر یہ مانا دیتی ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے محلوق کو اپنے ارادے اور معیت کے مطابق چلنے پر مجبور کرتا ہے اور ان پر اپنا حکم لاگو کرتا ہے خ محلوق چاہیں یا نہ چاہیں اللہ کے بادشاہ میں صرف اللہ ہی کا حکم نافذ ہے اور اس کے سلطنت میں وہی کام انجام پائے گا جسے جب جسے اللہ چاہے اس کے مرضی و منشا کے بغیر کسی کا بھی کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا اس لحاظ سے یہ اس معلّہ کے صفات فلم سے وہ جو چاہیں گے وہی نافذ ہوگا وہی چلے گا تو یہ اس میں اعظم کے جو ہے یا جبار کی سب سے زیادہ واضح الفاظ میں جو تشریح کی ہے کتاب لوام البینات میں امام فخر الدین راجی جو مبشر قرآن انہوں نے تین معنی کیا اور لحاظ سے سب سے جامع ترقی سے انہوں نے اس سے ماننے کے معنی کیا اور باقی تھوڑا سا اور کتابوں سے بھی اس سے تو یہ ہاتھ ہے وہ انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ کو بتا دیں